أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريسا وآتكم وريشا ورباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون <تصفيق> يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّ أَجْعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ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 قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدا وفريقا حَقَّ عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین یا <تصفيق> <تصفيق> بنی آدم اے آدم کے اولاد آدم کے بیٹو قد انزلنا علیکم قد یقینا انزل الله हमने نازل کیا علیکم تم پر لباسا ایسا لباس یواری جو ڈھانکتا ہے چھپاتا ہے سوات تمہاری شرمگاہیں تمہاری سطر مریشن اور جس میں تمہاری زیب و زینت ہے ریشن کے ماہی زینت ہے التقوی اور دوسرا ایک لباس ہے جو تقوی کا لباس ہے نیکی کا لباس ہے زاری خیرن یہ بہتر ہے زاری من آیات اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے لعلہم یذکرون تاکہ لوگ نصیحت پائیں یا بنی آدم اے آدم کے اولاد آدم کے بیٹو لا لافم اشون نہ تم کو فتنہ میں ڈال دے اشون شیتان کما جیسے کہ اخراجہ اباب نکالا تمہارے ماں باپ کو من الجنہ جنت سے, عنہما اتارتے ہو ان سے لبا انہما لباس ان دونوں کا لباس ان سے اتارتے ہوئے لیو تاکہ ان دونوں کو دکھائے سو آتی ما ان کے شرم گاہیں انشک شیطان دیکھتا ہے تم کو ہوا وہ کبیر ہو اور اس کا قبیل کے معنی اس کا خاندان یا اس کے ساتھی من حیث لا ترونہم من نہ وہاں سے لا ترونہم جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ پاتے ان نا الشیاطین شیئن بے شک ہم نے بنا دیا شیطانوں کو اولیاء دوست الذين ان لوگوں کا لا ایمنوں جو ایمان نہیں رکھتے فیا فعلوا فاحشه اور جب یہ لوگ کوئی برائی بے حیائی کرتے ہیں قالو کہتے ہیں وجدنا عليها ابانا کہ ہم نے پایا اس برائی بے حیائی پر اپنے باپ دادا کو الله امرنا بها اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے قل کہہ دیجئے ان الله بے شک اعلی تعالی لا نہیں حکم دیتا برائی بے حیائی کا اتقولون على الله کہ اتم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو ما لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو قل امر ربي بالقسط کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے بالقسط انصاف کا واقیم وجوهکم اور یہ کہ تم قائم رکھو اپنے چہروں کو سیدھا رکھو اپنے چہروں کو عند كل مسجد ہر نماز کے وقت مس کے یہ ہر صید کے وقت ودعوه مخلصین لہ الدین اور ادعوه پکارو اس کو مخلصین الہ دین اسی کے لیے اپنا خالص کرتے ہوئے دین کو کما بداکم تعودون کما جیسے بداکم تمہاری اللہ نے ابتدا کی تعودون ایسے ہی تم دوبارہ لوٹو گے فریقا ہدا ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی اور فریقا حق علیہم الضلالہ اور دوسرا گروہ کہ جن کے اوپر گمراہی برحق ہوگی یعنی گمراہی ثابت ہوگی ان گمراہی کیوں ثابت ہوئی کیونکہ ان لوگوں نے بنا لیے شیطانوں کو اپنے دوست من دون اللہ کے سوا میا اور خیال کرتے ہیں سمجھتے ہیں انہوں محتدوم کے وہ ہدایہ یافتہ ہیں یا بنی آدم اے آدم کے اولاد بیٹھو خود مسجد خود لے لو اپنی زینت یعنی اپنا لباس لے لو ان دک مسجد ہر نماز کے وقت مسجد کے مانی سیدا کے وقت بکلو اور کھاؤ اور پیو بلا تشریف اور نہ فضول خرچی کرو نہ زیاتی کرو ان نہ بے شک اللہ تعالیٰ کرنے والے فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا آیت نمبر چھبیس سے اکتیس تک تلاوت اور ترجم پیش کیا گیا ہے فرمات یا بنی آدم اقدی اولاد یقینا ہم نے تمہارے اوپر ناظر کر دیا لباس کہ جو ڈھانکتا ہے چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں اور تمہاری زیب و زینت کا ذریعہ ہے اللہ تعالی نے انسان کے اوپر بندوں کے اوپر لباس کی جو نعمت ہے اس کا ذکر فرمایا اور یہ وہ نعمت ہے کہ جو اللہ نے بندوں کے انسانوں کے لیے خاص رکھی ہے کسی جانور کے لباس نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کے لباس کی ضرورت ہی نہیں رکھی بات تو جانور ہے وہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے بال اگا دیے ان کے جسم کو ڈھانکنے کے لیے اور کچھ وہ جانور جن پر پر لگا دیے ان کے جسموں کو ڈھانکنے کے لیے اور اس طرح اون ہے مختلف چیزیں ہیں کہ جو جانوروں کے جسم پر لگا دی سردی گرمی سے بچنے کے لیے بھی اور ان کے جسموں کو ڈھانکنے کے لیے بھی لیکن اس کے برخلاف انسان کو دیکھو کہ اس کے جسم پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. نہ بال ہیں, ہیں تو وہ معمولی سے ہیں جسم کو ڈانکنے کے لیے نہ کافی ہیں اور نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کے جسم کو ڈانک سکے سکے تو اس لیے اللہ نے انسان کی ساخت اس کو بنایا ہی اس طریقے سے ہے کہ جس میں لباس کی ضرورت ہے جس میں لباس کی ضرورت ہے اور اس کو اس کا حکم بھی دیا تو یہاں پر اللہ بندوں کے اوپر انسانوں کے اوپر جو لباس کی نعمت ہے اس کا بیان فرماتا ہے تو یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو آدم کی اولاد قد انزلنا علیکم لباسا یقینا ہم نے تمہارے اوپر لباس نازر کیا اور نازر کرنے سے مراد یعنی کہ آسمان سے لباس بن کے آتا ہے ہاں یہ چیز نہیں ہے لیکن لباس کے اس کے ذرائع وسائل مہیا کیے ذرائع وسائل کیسے مہیا کیے کہ بارشیں اللہ تعالیٰ برساتا ہے اور بارشوں سے کھیتیاں اگتی ہیں انہیں کھیتیوں میں سے ہی ایسی کچھ کھیتیاں ہیں کہ جن سے لباس بنتے ہیں یعنی کپاس وغیرہ اثرہ طرح کی چیزیں کھیتیاں سے لیکن اس کپاس کے اگنے کا ذریعہ کیا ہے بارش, بارش, بارش ہے تو بارش اوپر سے آتی ہے تو یہ ایک راز ہے اندلنا کے اندر کہ لباس جو تم پہنتے ہو اصل وہ کہاں سے بن رہا ہے اصل وہ یہ ہے کہ بارش آتی ہے اور سے کھیتیاں اگتی ہیں اور نباتات اگتی ہیں جس سے لباس تمہارے بنتے ہیں تو پھر تم کو لباس کے تم یہ مانا اور دوسرا انزلہ کا لفظ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان سے ایک چیز نازر کرے اس کا حکم نازر ہونا اللہ تعالیٰ سور زمر میں چوپاوں کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ نے آسمان سے چوپائے نازر کیے تو کیا آسمان سے چوپائے بن کر آتے ہیں گائے بھینس بکری وغیرہ آسمان سے اترے ہیں ایسی چیزیں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم آسمان سے نازل کیا چھپایوں کے بارے میں ان کو بننے کا حکم یہ ساری چیزیں آسمان کی طرف سے نازل کی تو یہ معنی ہے کہ کسی چیز کے نازل ہونے کے بعد اوقات ضروری نہیں کہ وہ نازل ہونے کے بعد اوپر سے نیچے کوئی چیز آئے بذات خود وہ بلکہ بعض اوقات اس سے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں تو ماتح اللہ تعالیٰ کے یقین ہم تمہارے اوپر لباس نادر کیا جس لباس کا مقصد کیا ہے سواتی کموریشا کہ جس کا مقصد جو ہے تمہاری سطر ڈھانپنا اور تمہاری زیب و زینت کا ذریعہ جس لباس کا مقصد تمہارے سطر ڈھانپنا اس سے معلوم کیا ہوا کہ لباس کی اللہ تعالیٰ نے جب نعمت کو اس انداز سے ذکر کیا ہے احسان جتلاتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی یعنی کہ اس کو یاد دہانی کرواتے ہوئے اس بات کی دلیل ہے کہ لباس انسان کے لیے کی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے پڑھنا اللہ تعالیٰ جانوروں کی طرح انسانوں کو بھی چھوڑ دیتا برہ نہیں کوئی لباس ان پر نہ ہوتا لیکن اللہ نے جو ہے لباس دے کر انسان کو دوسری مخلوقات سے متمیز کیا اس کو ایک الگ مرتبہ مقام دیا اور یہ لباس صرف سطر ڈھانپنے کے لیے نہیں ہے مریشن اور زیب و زینت کا ذریعہ ہے اور کوئی شک نہیں کہ اکثر بیشتر لباس جو ہیں وہ لوگوں کی زیب و زند کا ذریعہ ہوتے ہیں اور اس میں یہاں پر ایک یہ بھی چیز ملتی ہے پہلی بات تو سوات کا لفظ جو بار بار ہم پڑھتے پڑھتے چلے, چلے, چلے, چلے آ رہے ہیں اس جس کے معنی شرمگاہ کیا جاتا ہے تو سو آب کو سوا کیوں کہا گیا اچھا سوا کا لفظی معنی کیا ہے کسی چیز کا برا ہونا کسی چیز کا برا ہونا اس کا ناپسند ہونا اس کا نہ دیکھا جانا اصل سو کا لفظ یہ ہے اس کا معنی یہ ہے تو یہاں پر یہ بھی مانا ملتا ہے کہ اصل انسان کی فطرت جو ہے وہ سطر کو ڈانپنا ہے صطر کو ڈانپنا ہے اور اس کے لیے اللہ نے جو لباس کی نعمت اس کے اوپر اس کو دی ہے اس کا استعمال کرنا ہے اور صطر کو کھلا رکھنا انسانی فطرت کے خلاف ہے اللہ کے حکم کے خلاف تو ہے وہ اور لیکن انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے کہ اللہ نے انسان کو فتی طور پر ہی اس طریقے سے پیدا کیا ہے کہ اس کے لیے اس کے لیے اس کے, لیے اس کے جسم کو لباس کی ضرورت ہے اس کے جسم کو لباس کی ضرورت ہے اور پھر لباس کی اس نعمت کا اللہ نے احسان اترایا کہ تمہارے تمہارے اوپر لباس نازل کیا تو لباس سے ایک مقصد جو سطر کو ڈھانپنا ہے دوسرا کیا ہے وریشن اور زیب و زینت کا ذریعہ ہے تو یہ ایک لباس تو یہ ہے کہ جو ظاہری لباس ہے کپڑوں کی شکل میں اس طرح سے اور دوسرا ایک لباس اور ہے وہ لباس و تقوا خیر کا خیر ایک دوسرا لباس ہے جو تقوی کا لباس ہے کہ جو اس لباس سے زیادہ بہتر ہے تقویر کا لباس کیا ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہونا شرم حیا ہونا اللہ پر ایمان ہونا اللہ کے احکام کی پابندی ہونا سمجھے نا یہ ساری وہ چیزیں تو تقوے کا لباس اس کو لباس کیوں کہا گیا حالانکہ یہ لباس حصی نہیں مانوی چیز ہے یہ مانوی چیز ہے تو اس کو لباس اسی لیے کہا گیا کہ تکوا جو ہے وہ انسان کو اس کو اپنے اللہ کے دین پر صحیح معنوں میں چلاتا ہے اور اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے اس طرح کے لباس جو ہے ظاہری لباس کپڑے جو ہے انسان کے جسم پر کوئی ایب ہے تو اس طرح کی چیز چھپا لیتے ہیں تو ایسے ہی تقوا جب حقیقی مار میں تقوی ہوتا ہے تو وہ تقوا میں پھر کیا ہے انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور اس کو اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے اسی ماحق کے لباس و تقوا ایک دوسرے لباس ہے جو تقوی کا لباس ہے ظالی کا خیر یہ بہتر ہے اس سے جسم پر پہنے جانے والے لباس سے جسم پر پہنے جانے والے لباس سے تقوے کا لباس زیادہ اہم ہے زیادہ ضروری ہے کس لیے کہ جسم پر اگر کپڑا نہیں بھی ہوگا فرد کرو کسی وقت لیکن آدمی کا ایمان سچا ہے اللہ کی توحید پر جمع ہوا ہے اور شرک نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بخش کا ایران ہے تو اسی مائک زاری کا خیرن یہ بہتر ہے یعنی تقوے کا لباس بہتر ہے تو اس کا کیا معنی یہ ہوا کہ ہم پھر صرف دل سے ہی اللہ کا ڈر خوف اختیار کر لیں یہ ہمارا لباس کافی ہے جسموں کو ڈھانکنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کیا جواب ہوگا اس کا اس کا جواب یہ ہے کہ داری کا خیر ان کے معنی کہ تقوے کا لباس زیادہ بہتر کہ اس کی زیادہ ضرورت ہے اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ آدمی اگر ایمان پر ہے دین پر ہے تو اس کو دین ایمان کے ساتھ کے اوپر چلنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے ایمان کی ضرورت ہے تو تقوی کی ضرورت ہے اس لیے تقوی کو زیادہ بہتر لباس قرار دیا کہ ظاہر کا خیرون یہ بہتر ہے اگر ظاہری لباس میں کمی بھی ہوگی لیکن تقوی اللہ کا ڈر خوف ہے تو پھر بھی آدمی شرم و حیاء میں رہتا ہے آدمی شرم و حیاء میں رہتا ہے اور ایسی چیز نہیں کرتا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو لیکن جب تقوا نہ ہو تو ظاہری لباس طرح طرح کے بھی کیوں نہ ہو پھر وہ لباس اپنا مقصد بھی پورا نہیں کرتے پردے کا سطر پوشی کا اور نہ ہی اس لباس کے اندر کوئی خیر و برکت ہوتی ہے نہ اس لباس کے اندر کوئی خیر و برکت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ لباس سطر پوشی کا کام کرتا ہے کہ جہاں پر تقویٰ نہ ہو ظاہری طور پر تو ممکن ہے کپڑا کسی حد تک آپ کے جسم کو ڈھک رہا ہے لیکن جسم کے دوسرے آزاد جو کہ ڈھکنے کی ضرورت ہے جن کو وہ کھلے کھلے ہوں گے اس, اس لیے تقوے کے لباس کو زیادہ ان یعنی کہ خیر کہا بہتر ہے ایک تو حصی حصہ لحاظ سے بھی تقوا اللہ کا ڈر خوف ہوگا تو تم صحیح لباس پہنو گے صحیح لباس کے استعمال کرو گے اور سطر پوشی کا اہتمام کرو گے اور دوسرا تقوی کو بہتر کیوں کہا کیونکہ تقوی انسان کے اندر آ اللہ کا ڈر خوف آ اس کے اخلاق و کردار ہر چیز اس کی سمجھ جاتی صحیح ہو جاتی اور اصل لباس کا یہ سارا جو بیان کیا گیا اسی لیے تاکہ انسان کی اصلاح ہو انسان مہذب شکل میں لوگوں کے سامنے ذارک خیرن یہ بہتہ ہے ذارک من آیات اللہ لعلہم یذکرون اللہ ماتے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کیا چیز کیا چیز یہ لباس لباس جس کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں اللہ ماتے ہے کہ یہ لباس جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اللہ کی کیا نشانی ہے اس میں ہاں جی <inate> نشانی کا معنی کیا ہوتا ہے پہلی بات آیات کا لفظ جو ہے قرآن کریم بار بار جو ہم پڑھتے ہیں آیات اس کے معنی کیا ہے اس کے مختلف معنی ہیں قرآن کی آیت بھی ہو سکتی ہے اللہ کا کو حکم آم بھی ہو سکتا ہے کوئی اپنے کیا اس کا نام الموضا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں کائنات کے اندر وہ نشانی ہو سکتی ہے تو کہنے کا مقصد آیت کا لفظ عام ہے تو تو من آیات اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایتوں میں سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کیا چیز لباس کا ہونا تو نشانی کس لحاظ سے ہاں نشانی اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس نعمت سے نوازا ہے کہ جس نعمت سے باقی مخلوقات کو محروم رکھا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے اس کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اس چیز کو چاہتا ہے کہ بندہ اس پر چلے تاکہ لوگ نصیحت پائیں اس کے بعد پھر میا بنی آدم اے آدم کی اولاد لا الشیطان نہ تم کو فتنہ میں ڈالے شیطان اور فتنہ سے مراد یعنی بہکاوے نہ تم کو بہکا دے شیطان کما اخرج ابا من الجنہ کما جیسے کہ اخرج نکالا اس نے ابا وی مراد تمہارے ماں باپ تمہارے باب کو جس طرح جنت سے جنت جنت سے سے نکالا. کیسے نکالا؟ عنهما عنهما ان دونوں سے اتارتے ہوئے ان دونوں کے لباس لیوریاہما تاکہ ان کو دکھائے دونوں کو سو ہما ان کی شرمگاہیں تو اس میں اس عائد میں کیا ملا ہاں اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیم شیطان شیطان تم کو بہکا نہ دے تو شیطان کا بہکاوا سب سے بڑا کیا ہے یہاں پر اللہ نے جب لباس کا ذکر کیا لباس کی نعمت کا بیان کیا تو شیطان کا سب سے بڑا بہکاوا اس کا پھسلانہ اس کے یعنی کہ جو فتنہ کیا ہے کہ انسان سے لباس کو اتروا دینا وہ جنت سے تو جنت میں تو آدم اسلام کا اترا تھا اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ایک سزا کے طور پر لیکن دنیا میں شیطان کا کام ویسے ہی ایک ترقی کی شکل میں ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو فیشن کی شکل میں جو ہے لباسوں سے اتروانا اور یہ آج کل چل رہا ہے اور آج ہی نہیں بلکہ صاف قدیم زمانوں سے لے کر بے پردگی کیا بے حیائی کیا بدکاری کا یہ انداز کہ کہاں سے ملتا ہے شیطان کی طرف سے شیطان اس کی تعلیم دیتا ہے تو ہمارا کہ جس طرح تمہارے ماں کو جنت سے نکالا ان کے لباس اترواتے ہوئے تاکہ ان کی شرمگاہوں کو ان کے سطر جو ہے کھل جائیں تو ایسے ہی شیطان تم کو کہیں بہکا نہ دے کہ تم کو بہکا کر تمہارے لباس تم سے اتروا دے تمہیں بہکا کر جو ہے وہ تمہیں جو لباس پہننے کا حکم دیا گیا ہے اس, اس طریقے سے لباس نہ پہنو اور سی علاقہ صاحب نے کیا فرمایا سن فان من اہل لم ما بعد کہ جہنم والوں کی دو ایسی قسمیں ہیں کہ جن کو ابھی تک میں نے دیکھا نہیں ہے یعنی آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جہنمی ہوں گے لیکن آپ بات ہے کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے. وہ کون سی دو قسمیں ہیں ایک وہ ایسے لوگ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں اور لوگوں کو ظلم کرتے ہوئے زیادتی کرتے مار رہے ہیں تو آپ نے کیا کہ یہ جہنم والوں کی ایک قسم ہے اور دوسری قسم کون سی ہے نسا ان کا آریات کہ وہ عورتیں کاسیات کپڑے پہنے انہوں نے لیکن کپڑے پہننے کے باوجود بھی کیا ہے آریات ننگی ہیں ننگی کیسے ہیں اس کے مختلف انداز ہیں یا تو کپڑا اتنا باریک ہے کہ وہ جسم پر نہ ہونے کے برابر اس کا ہونا نہ ہونا ایک بات ہے اس کا کپڑا باریک ہے اور ایسے کپڑے پائے جاتے ہیں یا پھر کپڑا اتنا چھوٹا ہے کہ جسم کا یعنی کہ کچھ معمولی حصہ ڈکا باقی سارا ننگا ہے جو حقیقی طور پر اس کی بہن حقیقی کا ننگے ہونا ہے یا پھر کیا ہے کپڑا اتنا ٹائٹ ہے کہ جس سے جسم کے پورے خد و خال نظر آتے ہوں تو وہ حقیقت میں یعنی کہ اصل جسم ہی ہے لیکن اس کے اوپر صرف وہ ٹائٹ کپڑا چڑھا کر اس کی رنگت بدلی ہوئی ہے سمجھنا نا ٹائٹ کپڑے کی ٹائٹ <coughs> کپڑا اثر جسم ہی ہے لیکن جسم کے اوپر اس کپڑے کو چڑھا کر ایک ایک حصہ الگ نظر آتا ہے اور یہ بھی چیز آپ دیکھتے ہیں تو یہ, یہ ساری جو ہیں, ان ساری چیزوں کو آپ نے کیا فرمایا? آریات. کہ کپڑے انہوں نے پہنے ہیں لیکن پہننے کے باوجود ننگی ہیں یا تو باری کپڑا ہے ٹائٹ ہے چھوٹا ہے کسی اس, کسی بھی اس طرح کی شکل میں تو آپ مانتے کہ دو جہن والوں کی قسمیں ہیں ایک وہ جو لوگوں پر ظلم کرتے مار رہے ہیں اور دوسرے یہ عورتیں جو اس انداز سے بڑھنا ہے تو یہ آپ نے جہنم کی قسموں کو بیان کیا کہ جہنم کی قسموں سے اس کے لوگ ہیں <coughs> تو بات کر رہے تھے اس آیت میں کہ آپ کیا سبق ملتا ہے کہ بہت بڑا سبق جو ملتا ہے انسان کو حقیقت میں کہ اصل شیطان کی سازش کیا ہے اور شیطان نے سب سے پہلے انسان کو کیا کام کروایا انسان کو گمراہ کر کے کرنے کے بعد شیطان کو سب سے پہلے کیا چیز کرنے کا موقع ملا وہ انسان کے لباس اتروانا اس کا صطر کھولنا اور اس سے شرم و حیا کا ختم کرنا اور یہ وہ چیز ہے جس کو خصوصاً آج کے دور کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑے دور و شور کے ساتھ جاری ہے بڑے زور و شور و شور کے ساتھ جو ہے وہ شیطان کی یہ سازش برہنگی کی اور یعنی کی جسموں کو ننگا رکھنے کی وہ آپ دیکھیے کس انداز سے ہے اور آپ دیکھیں گے یعنی کہ عجیب و غریب عقل یعنی کہ آدمی کی دنگ رہتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک مرد مرد کی تصویر ہے آپ کے سامنے مرد کی تصویر میں کیا نظر آئے گا آپ کو لباس کے لحاظ سے مرد کی تصویر میں کیا نظر آئے گا کہ اس نے پورا لباس پہنا ہے کوٹ ہے یا شرٹ ہے یا کچھ بھی ہے کمیز ہے اور نیچے پینٹ ہے یا شلوار ہے کچھ بھی ہے وہ پورا لباس چھوڑ کر بلکہ وہاں تک پہنا ہے جہاں تک اس کی اجازت نہیں ہے کہاں تک تخن سے نیچے تک تخن سے نیچے تک وہاں تک اس کو پہنا الگ بات ہے کہ بعد کا ٹائٹ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی ہونے کی وجہ سے اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا لیکن وہ لباس جو ہے وہ لمبا ہے حتیٰ کہ و... یعنی کہ ٹخروں سے بھی نیچے جا رہا ہے جس جہاں سے اس کو منع کیا گیا ہے. ایک طرف یہ اور دوسری طرف عورت کا لباس دیکھیے <coughs> لباس دیکھیے مرد کی پتلون جو ہے وہ ٹخلوں سے بھی کو... چھ انچ نیچے جا رہی ہے عورت کی کہاں ختم ہو رہی ہے کہ شیطان کی سازش کیا ہے دونوں طرف نافرمانی نا چھوڑ کر یعنی کہ اگر تو اس نے ننگائی کروانا تھا تو مرد کو کیوں نہیں کروایا مرد کو ایسا لباس کیوں نہیں پہنا ہے جو اور پہنا ہے برہنگی کا, کا اس کو کیوں لمبے لباس پہنا دیا نیچے تک بھی اور عورت کے بارے میں کپڑا کیوں تھوڑا ہو گیا وہاں پر کپڑا کیوں تھوڑا ہو جاتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ شیطان کی سازش کس کس قدر بڑی ہے اور صرف یہ نہیں کہ وہ ایک فیشن کی حد تک اس فیشن کو کرنے کے لیے بعض اوقات طرح طرح کی تکلیفیں بھی برداشت کرنا ہوتی ہیں مثلا سردی کا موسم ہے سخت سردی ہے لیکن یہ فیشن جو ہے اس کو پورا کرنا ہے یہ فیشن جو ہے برہنگی کا اوریانی کا یہ پھر بھی پورا کرنا ہے اس وقت بھی جسم جسم کو ننگا رکھنا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ شیطان کی سازش کس قدر گہری ہے کس قدر کامیاب ہے اور کس قدر اس نے انسان کو اندھا کیا ہوا ہے فطر کے فطرتیں کس انداز سے پلٹی ہوئی تو اس لیے اللہ تعالیٰ یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو اے آدم کی اولاد لا یفتین شیطان اور یہ یفتینا کے لفظ ہم کو کیا بتاتا ہے کیا مانا دیتا ہے کہ برہنگی اور یعنی یہ شیطان کا فتنہ ہے شیطان کی سازش ہے کہ جس سے شیطان بہکانا لوگوں کو گمراہ کرنا ان کے اخلاق و کردار کو تباہ کرنا اور معاشروں کو بگاڑنا ان کی تباہی کرنا یہ وہ شیطان کی سازش ہے تو ہمارے لا یفین الم شیطان تم کو کہیں فطرہ میں نہ دے کما اخراج آبا وی کو جیسے کہ نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے لباس ان دونوں سے اتارتے ہوئے ان کو لباس حالانکہ جسے جس بتایا ہے کہ اصل جنت سے نکلنے کا مقصد یعنی کہ اس میں چیز تھی لیکن اللہ نے وہاں پر بھی پہلے لباس کا ذکر کیا کیونکہ شیطان کی اصل سازش وہاں سے شروع ہوئی ہے اصل شیطان کی کامیابی وہاں سے ہوئی ہے کہ غلطی کروا دی نافرمانی کروا دی اس نافرمانی کا نتیجہ کیا تھا کہ سب سے پہلے لباس اتر گیا سب سے پہلے سطر کھل گیا تو اس لیے اب وہ کہیں کام جو تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا وہ کہیں تمہارے ساتھ بھی نہ چلتا رہے اس کا کہ جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو نکالا جنت سے یون ز انہ لباس سے تو بعد میں نکلے لیکن پہلے کام یہ کروایا کہ ان کے لباس اتروائے ان کے ستر ڈھانکے جو ڈکے ہوئے تھے ان کو کھولا سا ان کے جو سطر جو ڈکے ہوئے, ہوئے تھے تاکہ وہ کھل جائیں ان یا ہوا ہو کہ بے شک یہ شیطان دیکھتا ہے تم کو یہ شیطان تم کو دیکھتا ہے ہوا یہ خود و ہو اور قبیل کا لفظ اسی سے قبیلہ ہے کیا مطلب اس کا خاندان اس کے ساتھ جو شیطان کے ایجنٹ ہیں جو چھوٹے شیطان ہیں وہ تم کو دیکھتے ہیں وہاں سے من حیث ہم کہ جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ پاتے <coughs> شیطان اور شیطان کے ساتھی تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ پاتے کس لیے کیونکہ شیطان کو اللہ نے خفیہ رکھا ہے وہ جنوں میں سے ہے نا اور جن کا لفظی معنی کیا ہے جن کا لفظی معنی چھپا ہوا اسی سے جنا کا لفظ ہے جنا کا لفظ لوگو معنی کیا ہے لغت کے اندر کہ ایسا باغ ایسے باغ درخت جو بہت گھنے ہوں جن کی شاخیں جن کے پتے ایک دوسرے کے انداز ساتھ اس انداز سے ملے ہوں کہ اس کے نیچے جو چیز آئے وہ چھپ جائے اس کے نیچے جو جی ہے چھپ جائے اس لیے گھنے باغ کو جنا کا نام دیا جاتا ہے تو جن جیم اور نون کا یہ مادہ جو ہے یہ مادہ ہی کیا ہے کسی چھپی ہوئی چیز کے بارے میں تو چونکہ شیطان جنوں میں سے ہے اور جن جو چھپا ہوا ہے نظر نہیں آتا تو اس لیے ہم کو تو نظر نہیں آتا لیکن وہ ہمیں دیکھتا ہے اس لیے لمحات ہے کہ وہ تم کو وہاں سے دیکھتا ہے تم جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے اس لیے بعض صلی سالح کا کہنا ہے ایسا کے بارے میں یعنی اس کے شیطان کے اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ نہ ہو یا وہ قبیل و منۃ اللہ تر کہ یہ شیطان اور اس کے ساتھی تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ پاتے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے سب سے بڑی انسان کے لیے آزمائش اور یہ ہے سب سے بڑا انسان کا دشمن کہ جو دشمن آپ کو دیکھے لیکن آپ اس دشمن کو نہ دیکھ پائے یہ خطرناک دشمن وہ دشمن جو آپ کے سامنے ہے آنکھوں کے سامنے آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کا کیا وار ہے اس سے بچنے کی آپ کوشش کریں گے لیکن وہ دشمن جو آپ کو نظر نہ آئے چھپا ہوا دشمن اور اسی لیے ایمبش لگاتے ہیں تو ایمبش میں کیا ہوتا ہے یہ کچھ ہوتا ہے جب ایمبش لگاتے ہیں کسی دشمن کے اوپر اچانک حملہ کرنے کے لیے تو وہاں پر یہ کچھ ہوتا ہے کہ آپ فرد کرو جا رہے ہو کسی رستے پر اور آپ کا دشمن کسی ایسی جگہ پر چھپ کے بیٹھتا ہے کہ جہاں پر آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہو اور اچانک آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے اور یہ ہے سب سے خطرناک حملہ دشمن سامنے سے آتا ہے آدمی اس کے مقابلے کی تیاری کرتا ہے اپنا بچاؤ کرتا ہے سارا لیکن یہاں پر اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اچانک جو ہے وہ دشمن کے اوپر حملہ ہوتا ہے جب لگا اگر تو یہ ہے شیتان کا کہ وہ تم کے وہاں سے دیکھتا ہے اس نے وہ گھاتے تمہارے خلاف لگا رکھی ہیں کہ جن کا تم کو وہم و گمان نہیں یہ ظاہری معنی میں بھی کہ نہو یاراک ہو کہ یہ شیطان تم کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے یعنی کہ وہ تم کو نظر نہیں آنے والے اور دوسرا اس کے اندر جو معنی ملتا ہے ظاہر <coughs> معنی کے علاوہ دوسرا معنی کیا ہے کہ اس کی سازشیں اس کی چالیں اس کے جال اس کے مکر و فریب ایسے ایسے ہیں کہ جو تمہارے تصورات سے باہر ہیں اس کے جالیں اس کے مکر و فریب ایسے ہیں کہ جو تم سمجھ نہیں سکتے کہ شیطان یہ بھی کر سکتا ہے شیطان اس طرح کے کام بھی کر سکتا ہے تو اس کے وہ جال ہیں وہ ساشے ہیں وہ ہتکنڈے کنڈے ہیں تم کو گمراہ کرنے کے بہکانے کے تم کو کے جہنم کو لے جانے کے جن کا تم کو و گمان بھی نہیں ہوگا تو اس لیے اس کے اندر نہ ہو یا راکم ہو وہ قابل ہو میں نے خیصول اس میں جس طرح بتایا کہ ظاہری معنی بھی کہ وہ چونکہ جن ہے اور وہ یعنی کہ اپنے کام کرتا ہے لیکن ہم کو ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے نظر نہیں آتا ایک ظاہری معنی اور دوسرا اس کا جو مانوی اعتبار سے مانوی اعتبار سے کہ اس کے اندر کہ شیطان کے سازشیں اس کے جال اس کے ہتھ ایسے ایسے ہیں کہ جو تمہارے خیالات سے تمہارے تصورات سے بالتر ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی سازش اس کی انسان کے بہکانے کی سازش کس قدر خطرناک کس قدر بڑی اور کس قدر کامیاب ہے لیکن ان ساری باتوں کے باوجود صورت اللہ اللہ نے جب ذکر کیا شیطان کا تو کیا فرمایا فید اکراۃ کہ جب قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کے پناہ لو مردود سے آگے کیا فرمایا ان سلطان شیطان کا زور جو ہے اللہ کے مومن بندوں اور اللہ پر توکل کرنے والوں پر نہیں چلتا ان نما سلطان ہوں تو مشرق اس کا زور انہی پر چلتا ہے کہ جو شیطان سے دوستیاں لگاتے ہیں جو شیطان سے یاریاں لگاتے ہیں ہاں شیطان کا دا ان کے اوپر چلتا ہے اس کی سازشیں انہی کے اوپر کامیاب ہوتی ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حمایت ہے حفاظت ہے بندے کے لیے کہ اگر آدمی سچا مومن ہے اللہ پر اعتماد ہے اللہ پر یقین ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا ہمیشہ تعلق ہے ذکر اذکار کے حوالے سے اللہ کے اذکار ہوں یا قرآن کریم کی تلاوت ہو یا کوئی بھی اس انداز سے اس کا اللہ کے ساتھ ہمیشہ تعلق ہے اگر شیطان کی ساشیں بہت بڑی ہیں شیطان کے جال بہت باریک ہیں اس کے ہتھ کرنے بڑے خطرناک ہیں لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اللہ نے انسان کو وہ قلعے دیے ہیں مومن کو کہ جن قلعوں تک شیطان نہیں پہنچ سکتا اس لیے ماں ان علیہ صلی اللہ سلطان العدین آمن و اعلی میں کہ شیطان کے وار اس کی ساشیں اس کے جال وہاں نہیں چلتے جہاں پر آدمی سچا مومن ہے کہ جس کا اللہ پر یقین توقع بھروسہ ہے اللہ پر صحیح مانو اس کے اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو تو اس لیے انسان باوجود کہ کمزور ہے لیکن جب اللہ پر ایمان ہو جاتا ہے اللہ پر یقین ہو جاتا ہے تو اس کی ساری کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں اس کے بڑے بڑے دشمن جو ہیں وہ اس انداز سے پھر زیر ہوتے ہیں. تو اسی مایا ان قبیل ہوں کہ یہ شیطان اور اس کے ساتھی تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ پاتے اور ان جال نشیاتی نولیا علی لدین علیہ مینون کہ بے شک ہم نے بنا دیا شیطانوں کو دوست للذین ال لوگوں کا لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے تو شیتانوں کے انا جال نے کہ ہم نے بنا دیا شیتانوں کو دوست بعض شیتانوں کے دوست ہوتے ہیں یہاں پر شیطان ان کے دوست ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں جس طرح سوت میں پڑھائے ہیں سوترام میں ہم یہی پڑھا ہے کہ یہ دونوں جن شیطان دونوں ایک دوسرے کے انسان بھی انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی سبھی ایک دوسرے کے شیطان جو ہے دوست ہیں یور خون الا اولیا دوستوں کی تروی کرتے ہیں اور سبھی ایک دوسرے سے جو ہے وہ کام لیتے ہیں انسان جنوں میں سے جن شیطانوں میں سے اور جن شیطان انسان شیطانوں سے سبھی ایک دوسرے سے اپنے کام چلاتے ہیں اور بعض اوقات جو اپنے انسانوں میں سے شیطان ہے وہ جنوں کے شیطان سے بھی آگے نکل جاتا ہے وہ اس کا بھی استاد ہوتا ہے ابریس کا بھی استاد ہوتا ہے کہ ابریس کو بھی کبھی وہ ہتھ کنڈا وہ سادھنی سوجی ہوگی جو انسانوں میں سے شیتانوں کے ان کو سوچتی ہے تو یہاں پر بھی ماں انا جال نا شعطین ہم نے بنا دیا شیتانوں کو اور یا دوست لدین اللہ مین ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لادتے یہ آیت ہم کو کیا بنا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماتے کہ ہم نے بنا دیا تو اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر توکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس شیتان کو اس سے پھیر دیتا ہے اور جب اللہ سے ہٹتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے وَإذا فعلوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ شیطانوں کی جو سازشیں ہیں شیطانوں کے جو ہتھ ہیں شیطانوں کے جو پروپیگنڈے ہیں ان کا کچھ ذکر کرتا ہے اس کی مثال دیتا ہے <تصفح> کیا مثال اس کی وا اضافہ الوفاحشن یہ شیطانوں کے دوست ولی شیطانوں کے جو دوست ہیں جن جو ایمان نہیں رکھنے والے بے ایمان اللہ ماتا ہے کہ ان کا حال کیا ہے وہ اضافہ الوفاحشن جب کوئی بے حیائی بدکاری کرتے ہیں یہ بے ایمان کالوجدا و اللہ جب کوئی یہ بدکاری کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اس بدکاری بے حیائی پر اپنے باپ دادا کو پایا کہ ہم نہیں شروع کر رہے بلکہ ہمارے باپ دادا بھی یہ کرتے رہے یعنی ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں جو باپ دادا نے کیا تھا ہم کوئی نئی چیز شروع نہیں کر رہے بلکہ یہ یہ کام باپ دادا کرتے رہے تھے ہم بھی کر رہے ہیں دوسرا کیا ہے ولہ امرانہ اور لارے ہمیں اس کا حکم دیا ہے یعنی اس, اس بدکاری بے حیائی کے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے یعنی اس کو اس اپنے برائی کو اپنے جرم کو اللہ کے طرح منسوخ کرنا تو اللہ نے کیا جواب دیا بل ان بالف کہ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالی تو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا اب انہوں نے دو چیزوں کا ذکر کیا تھا کافروں نے بدکاروں نے ایمانوں نے دو چیزوں کا ذکر کیا تھا اپنی بدکاری کے دل... دو دلیلیں پیش کی تھی ایک دلیل کیا تھی اپنے باپ دادا کی تقلید اور دوسرا کیا تھا اللہ, اللہ نے اس کا حکم دیا اللہ نے ان کی ان دو باتوں میں سے ایک کا رد کیا دوسری کا رد نہیں کیا ایک کا جواب دیا ہے کس کا جواب دیا کرفہ کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ تو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا اچھا دوسری کا جواب کیوں نہیں دیا کیونکہ دوسری ان کی بات صحیح ہے دوسری جو انہیں بات کی ہے کہ اپنے باپ دادا کو پایا تھا بتکاری بے حیائی پر تو وہ ان کی بات صحیح ہے کہ وہ جس طرح بڑے کرتے رہے تھے بدکاری بے حائی اس کے پیچھے آنے والے وہی کر رہے ہیں لیکن جہاں پر ان کی بات غلط تھی کہ اللہ کی طرح منسوخ کرنا کہ اللہ نے حکم دیا اس کا وہاں اللہ نے اس کا انکار کر دیا کہ اللہ ایسی چیزوں کا حکم دیتا اچھا یہاں پر ان کی بدکاری کیا ہے اور خصوصاً لباس کا ذکر ہو رہا ہے خصوصاً لباس کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کی بدکاری کیا تھی کہ بیت اللہ کے آس پاس برہنا ہو کر ننگے ہو کر طواف کرتے مرد بھی عورتیں بھی قریش کے علاوہ ہاں قريش جو لوگ تھے وہ کپڑے پہن کر طواف کرتے اور قریش کے علاوہ باقی جو ارب کے لوگ تھے ان کی یا تو اگر ان کو قریش سے کو کپڑے مل جاتے کیونکہ کیا سمجھتے تھے لوگ کہ قریش جو ہیں یہ بڑے مقدس لوگ ہیں جو ہمارے آج كل پیروں کا مقام ہے نا تو قریش کا مقام بھی عربوں کے ہاں یہی تھا قریش کا مقام بھی عربوں کے ہاں یہی تھا کہ یہ بڑے مقدس لوگ ہیں یہ کعبہ کے متولی ہیں کعبہ والے ہیں بیت اللہ والے ہیں یہ بڑے بڑے پاک ہیں ان سے گناہ نہیں ہوتا تو کیا کرتے تو ان کی تین حالتیں ہوتی یا تو قریش سے ان کو کپڑے مل جاتے کوئی قریش سے کپڑے مل جاتے تو قریش کے جو کپڑے ہیں وہ پہن کر طباف کر لیتے یا پھر اگر قریش سے ان کو کپڑے نہ ملتے ایسا کپڑا استعمال کرتے پہنتے جو پہلے کبھی نہ پہنا گیا ہو یعنی بالکل نیا کپڑا جو پہلے کپڑا نہ پہنا گیا ہو بالکل نیا ہو وہ کپڑا پہنتے یا پھر کیا کرتے یا پھر ننگے ہو کر برہنا ہو کر طواف کرتے یعنی وہ کپڑے جو پہلے استعمال وہ کر چکے ہوتے تھے پہلے پہن چکے ہوتے تھے ان کپڑوں میں طواف نہ کرتے کیوں یہ بڑے متقی تھے بڑے پرہذگار تھے پرہز کے کی حد کیا ہے کہ یہ کپڑے جن میں ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں اللہ کی نافرمانیاں کی ہوئی ہیں اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گھر کا ان کپڑوں کے اندر طواف کریں دیکھیے ماشاءاللہ تقوی کی پرہیزگاری کی حالت یہ شیطان کا تقوا شیطانی پرہیزگاری اور ایسے ایسے یعنی کہ وہ صرف قریش کی بات نہیں آج بھی آپ کو ایسے ملیں گے ایسے ملیں گے آپ کو کہ بدکاری کی بیمانی کی شرک کفر کی انتہا کو پہنچے ہوئے اور ساتھ ساتھ ان کے ایسے بھی کہ آپ کو کام نظر آئیں گے کہ وہاں پر بڑی ان کی پرہیزگاری بڑا ان کا یعنی کہ تقوی یہ انداز کو ان کو نظر آئے گا تو یہاں بھی ان بےمانوں کا کیا تھا وہ کپڑے جو پہن کر پہنے ہوتے تھے پہلے انہوں نے کبھی استعمال کیے ہوتے تو استعمال شدہ کپڑوں میں تواف کیوں نہ کرتے کہ ہم نے ان کپڑوں میں گناہ کیے ہیں لاکن آفرمانیاں کی ہوئی ہیں اب اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے تو لائق نہیں کہ ہم اللہ کے گھر کا طواف جو ہے ان کپڑوں میں کریں تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ کپڑے اتار دیں کپڑے اتار کے کریں ہاں جی اس کا حل یہ پھر یہ دیکھیے شیطان کی سازش کہ کس انداز سے شیطان لوگوں کی عقلوں کو پلٹتا ہے ان, کو, ان کی عقلوں کو اندہ کرتا ہے کہ گناہ کی کپڑے میں طواف نہیں کرنا لیکن اتار دے کو مشکل نہیں ہے تو اللہ تو ان کی اس بے حیائی کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے وافہ الوفا ح جب کو بے حیائی کا کام کرتے کو بدکاری کا کام کرتے اور اس سے بڑھ کر بے حیائی کیا ہے کہ بیت اللہ کا ننگے ہو کر برہن ہو کر طواف کرنا مرد بھی عورتیں بھی اتنا ضرور تھا کہ مرد دن کو کرتے اور عورتیں رات کو کرتے عورتیں جو ہے وہ برہن ہو کر طواف کرنا ہوتا تو رات کو کرتے اور مرد جو ہے وہ دن کو ہی تو اس طرح کی بے حیائی جب کرتے تو قالو کے وجد نہ تو کیا کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا تھا چونکہ بڑے بھی کرتے آ رہے تھے اس کے بعد پیچھے کی نسلیں بھی اسی پر چل رہی ہیں کہ واقعی یہی نیکی کی ہے امرنا بہا اب مزید ان کی ضرورت کیا کہ اپنی اس بے حیائی کو بدکاری کو اللہ کے طرح منسوخ کر دیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے گھر کا طواف ایسے کپڑوں میں نہ کیا جائے کہ جس میں تم نے گناہ کیے ہے اور حقیقت میں یہ بھی کیا تھی یہ ساری قریش ہی کی سادش تھی اللہ تعالیٰ جو دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ قریش اپنا وہ سکہ جمانے کے لیے جس طرح کہ آج کا ہمارے پیروں کا بھی وہی شکر ہے کہ لوگوں پر اپنا سکہ جمانے کے لیے ان کے یہ انداز ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے محتاج ہوں جو ہم ان کو کہیں وہ کریں ہم ان کو کچھ کچھ چیز دیں تو وہ کریں اپنی طرح سے کوئی نہ کر سکے کوئی تو ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے یہاں پر کہ یہ بھی قریش ہی کی سازش تھی اپنا سکہ جمانے کے لیے کہ تاکہ ہم کسی کو لباس دیں تو کرے ورنہ پھر وہ ننگا ہو کر کرے برہنہ ہو کر کرے تاکہ ہمارا سکہ چلے تو, تو یہ ہے وہ یعنی کہ پرانی یعنی کے پیروں کی سازشیں پیروں کے ہتھ کنڈے یعنی شیتانی پیروں کے جو کریم زمانے کے لیے چلے آ رہے ہیں تو کہتے کہ اللہ نے ہمیں اس کو حکم دیا ہے بل ان اللہ امر بالف کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو بے حیائی کو حکم نہیں دیتا اس کا معنی کیا ہوا کہ کوئی بھی آپ کو پروگرام نظر آتا ہے کوئی بھی ایسی چیز نظر آتی ہے جس میں کوئی بے حیائی کا پہلو ہے وہ اللہ کے دین کے خلاف ہے اس لیے کیونکہ اللہ مات قل ان اللہ لائی عمر بالفحشا کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی صرف بات یہاں پر یہ ان لوگوں کی نہیں جو ہم کے پڑھ رہے ہیں کہ وہی صرف ننگے ہو کر طواف کرتے تھے آج بھی اللہ کے نام کے ساتھ دین کے نام سے اللہ کے نام سے اللہ کے رسول کے نام سے طرح طرح کی بے حیاں کروائی جاتی ہیں طرح طرح کی بے حیائیوں کے لوگوں کو تربیت دی جاتی ہے ان سے کام کروائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سبھی ایسے لوگوں کے منہ پر تماچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ امر بالفحشہ کہ اللہ تعالیٰ ایسی بے کو حکم نہیں دیتا اور آپ اگر خانقاہی جو دنیا ہے اس میں جا کر دیکھیں گے پیروں کی اور یعنی درباری دنیا میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو بڑا کچھ نظر آئے گا دین کے نام سے اللہ اس کے رسول کے نام سے کہ جو صرف یہاں پر تو صرف ننگے ہو کر طواف کرنے کی بات ہے تو ان کے وہاں پر جا کر دیکھیں گے اس سے بھی کہیں بڑھ کر آپ کو چیزیں نظر آئیں گی اور سبھی کو دین کا نام دیا جاتا ہے سبھی کو اللہ کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سارے ایسے بےمانوں کا رد کرتے ہوئے کیا فرمایا اور ان اللہ علیہ امرب الفاشا کہ اللہ تعالیٰ ایسی بے حجانیوں کو حکم نہیں دیتا اور نہ ہی ایسی چیز کو پسند کرتا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ صورت نام کے جو ہم ایتے پڑھ آئے ہیں ملا تکرب الزین اس طرح کے ہیں تو اس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر بے حیائی جو ہے اس سے نفرت ہے آپ حکمات ان اللہ غار کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر غیرت مند ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر غیرت مند ہے اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ کوئی انسان کو بندہ جو ہے کوئی بدکاری کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے کہ وہ بندہ کوئی بدکاری کا کام کرے اللہ کی غیرت وہاں پر اس وہاں پر زیادہ وہ بھڑکتی ہے عام گناہ کو کر لے کو سود کھا لے کو قطر تک کر لے تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اس میں ایک جرم ہے گناہ ہے لیکن اللہ کی غیرت کب بھڑکتی ہے کہ جب کوئی بدکاری کا کام کرتا ہے کو بے حیائی ذنا کام کرتے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نہ, نہ کہ صرف بے حیائی کا حکم نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کو پسان, برداشت نہیں کرتا برداشت نہیں کرتا کہ کو بے حیائی کرے اتقور تعالم کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تم کو پتا نہیں ہے اپنی طرف سے یہ باتیں گھڑ کے اللہ کی طرف منسوخ کر دی تم نے جھوٹ ایسے المربال قسط ہاں میرے رب نے حکم دیا ہے کس چیز کا دیا ہے قسط کا انصاف کا عدل کا اور اس اس انصاف کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگ شرم کے اندر شرم و حیا ہو ان اللہ حیثیر یہ حب الحیا و صطر نبی اکمل کا کیا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت شرم کھانے والا اور سترو یعنی اپنے حجاب والا ہے یعنی پردے والا ہے وہ حب الحیا و کہ وہ حیا کو اور پردے کو پسند کرتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ العمر رب نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ انصاف کا اور انصاف میں سب سے پہلی چیز کہ شرم و حیا ہو پوشی ہو باقی موجو حکم اور یہ کہ تم اپنے چہروں کو سیدھا رکھو ہر نماز کے وقت مسجد کے معنی مسجد کے معنی یہ مسجد جو بنی ہوتی ہے نا یہ نہیں مسجد کا معنی سجدہ مسجد کا لفظ جو ہے کسے سجدہ, سجدہ سے یعنی ہر سجدے کے وقت سجید مراد یہ کیا ہے نماز ہے کیونکہ بعد اوقات نماز کو قیام کا نام دیا جاتا ہے ہم رات کی نماز کو کیا کہتے ہیں قیام العل تو صرف کھڑے ہوتے نماز میں سجدہ کو نہیں کرتے کیا خیال ہے رات کی نماز میں صرف کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں سجدہ کو نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن چونکہ سنت ہے کہ قیام لمبا کرنا لمبا قیام کرنا اس کے اس کو قیام العل کہا گیا اسی طرح بعض اوقات صرف اکیلے سجدے کو نماز کا حکم دیا گیا ہے نماز کا نام دیا گیا ہے کہ سجدہ تن نے ایک سجدہ پا لیا سوریہ عروب ہونے سے پہلے یا سورج تلوح ہونے سے پہلے اس نے پوری نماز پا لی تو سجدہ سے مرا سے اکیلا سجدہ کیا ہے اس نے پوری رکعت پڑی ہے قیام کیا ہے رکوع کیا ہے رقو کے بعد کھڑا ہوا ہے پھر سجدہ کیا ہے تو پوری رکت ہے وہ تو لیکن مراد جو ہے بعض اوقات کسی اس طرح کی یعنی کہ عربی کا انداز ہے کہ چیز کو یعنی اس کی کافی تفصیلات ہوں گی لیکن اس میں سے کسی اہم چیز کا ذکر کر دیا تو جس میں وہ پوری چیز شامل ہو جاتی ہے تو یہاں پر مراد یعنی مسجد سے مراد یعنی سجدہ باقی موجوح حکم نقلی مسجد اور ہر سجدہ کرتے نماز کر پڑھتے ہوئے اپنے چہروں کو سیدھا رکھو قائم رکھو بدرو ہو مخلسین الدین اور اس کو پکارو اللہ تعالیٰ کو اس سے دعا کرو خالص کرتے ہو اسی کے لیے اپنے دین کو ان اس آئت کے اندر اس جملے کے اندر وقیم وجوہ سے لے کر مخلسین الدین کے اندر عبادت کی دونوں شرطیں آ گئی عبادت کے دو شرطیں کیا ہیں عبادت کے دونوں شرطیں کیا ہیں سنت کی مطابقت اور اخلاص جو یہاں ترتیب ہے پہلے سنت کی مطابقت عقیم وجوہ مسجد کہ اپنے چہروں کو سیدھا رکھو قائم رکھو اللہ کے حکم کے مطابق رکھو ہر نماز کے وقت یعنی جس طرح تم کو اللہ نے حکم دیا ہے عبادت کرنے کا اس طریقے سے کرو تو یہاں پر سنت کی مطابقت اور دوسری شرط کیا ہے ودرو مخلسین الدین اور پھر اللہ کو پکارو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اپنے دین کو وہ اپنی دعاؤں کو اسی کے لیے خالص کرتے ہو اس, اس کو پکارو تو یہاں پر عبادت کی دونوں شرطیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو عبادت اور اللہ کے لیے خالص ہو کما بد اکمتا جیسے کہ تم شروع ہوئے تھے ایسے ہی تم یا جیسے اللہ نے تم کو شروع ابتدا کی تھی تمہاری ایسے ہی تم دوبارہ لوٹو گے کیا مانا کہ جس طرح اللہ نے تم کو پہلے بنا دیا تھا کہ جب کہ تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا اللہ لم دہری لمیک امد کہ انسان پر ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا تو جس اللہ نے تم کو پہلی بار پیدا کر دیا ہے تَعودون ایسے ہی تم دبارہ بھی لوٹو گے. <coughs> تم بھی یعنی اگر کو اللہ نے پہلی بار پیدا کر دیا ہے بغیر کسی نام و نشان کے تو تم کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے ایک اس کا معنی یہ دوسرا اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ جس طرح کے کمابد آکم جیسے تمہاری اللہ نے ابتدا کی تھی یعنی جیسے تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے جیسے تم اپنی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوئے تھے بالکل ننگے جسم بغیر ختنے کے اس طرح کی حالت میں تعودون ایسے ہی پھر تم دوبارہ قبروں سے نکلو گے اور قبروں سے نکلنے کی قیامت کے دن لوگوں کی حالت یہی ہوگی کہ جو ماں کے پیٹ سے نکلنے کی ہوتی ہے جس طرح کے نبی اکمل صاحب نے اس چیز کے بارے میں فمایا ہے کہ ہاں حدیث میں آتا ہے اے لوگوں تم سبھی کو اللہ کی طرف اکٹھا کیا جانا ہے کیسے خفافا عراتا غرلا خفافا ننگے پاؤں اوراتن ننگے جسم غرلن بغیر خطرے کیے ہوئے اور اپ نے پھر یہ ایت پڑھی کما کما ب... دوسری ایت پڑھی اس سے ملتی جلتی دوسری ایت ہے کما ابدانا اول خلق نعیدو اللہ نے کہا کہ جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا چیزوں کو ایسے ہم دوبارہ ان کو لوٹا لیں گے بعدنا علینا ان كنا فاعلین ہمارے اوپر وعدہ ہے ہم اس کو کرنے والے ہیں اس کو کریں گے تو, تو یہ مانا کہ میں مَا تعودون کہ جیسے اللہ نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا تمہاری ابتدا کی تھی ایسے ہی تم دوبارہ بھی لوٹاؤ گے فریقن ہدا و فریقن حق علیہ ایک وہ گروہ ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی و فریقن اور ایک دوسرا گروہ ہے حقہ علیہ الدع کہ جس کے اوپر گمراہی برحق ہوگی یعنی ان کے اوپر وہ گمراہی ان کے اوپر ثابت ہوگی کہ وہ گمراہ رہیں گے تو یہاں پر اللہ نے انسانوں کی دو قسمیں بنا دی ایک وہ قسم کے جو حدیت پانے بارے فریقاً کہ جو ہدایت پانے والے فریقا ہدا ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی اور فریقن حق کا علیہ اور ایک دوسرا گروہ جو جس کے اوپر گمراہ رہنا ہی ثابت ہو چکا وہ یعنی وہ ہدایت نہیں پائیں گے گمراہ رہیں گے اور اسی کے بارے میں نبی اکملہ صاحب کا فرمان ہے سی حدیث میں آپ نے کیا فرمایا فو فو اللہ اِنَّا أَحَدَكُمْ لَيَا عَمَلُوا بِعَمَلِ أَهْلِ جَنَّةِ کہ آپ میں کے کہ بعض وقات انسان جنت والوں کے عمل کرتا ہے حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ بَيْنَهَا إِلَّا بَعْ او ذِرَا حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بازو یا ایک اپنے کیا اس کا نام باق ہوتی پورا بازو کندے سے لے کر اور ذرا ہوتا ہے جو کونی سے لے کر ہاتھ انگلیوں تک تو یعنی اتنا فاصلہ باقی رہ جاتا اس کا اور بعد بشت کا بھی آتا ہے تو اتنا اس کا, اس کے جنت کے درمیان اس اس کوئی ایسا گناہ کرتا ہے کہ جس گناہ کی کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں انسان جہنم والوں کے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالو کا فاصلہ رہ جاتا ہے اس وقت کوئی ایسا نیکی کا عمل کرتا ہے کہ جس سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے تو یہ حدیث ظاہر دیکھنے میں بڑی خطرناک لگتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر نیک عمل کرتا رہے اور پھر این موت سے مرنے سے پہلے کوئی گناہ کر لے اور جہنوں کو چلا جائے اور دوسرا آدمی زندگی بھر بدکاری بدماشی بے حایع کرتا رہے اور مرنے سے پہلے کوئی ایسا نیک عمل کر لے کہ جن میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ کا کہاں ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف اللہ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کا عدل کہاں پر ہے تو اس لیے دوسری روایت اس, اس وایت کے الفاظ کو ظاہر کرتی بازر کرتی ہے دوسری روایت میں کیا آتا ہے کہ وہ جنت والوں کے عمل کرتا ہے فی فیماس جو صرف لوگوں کے دیکھنے کی حد تک جو لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ پانچ وقت کے نمازی ہے روزے بڑے پابندی سے رکھتا ہے قرآن کی بڑی تلاوت کرتا ہے بڑے صدق خیرات اس کے چلتے ہیں یعنی ظاہرا اس کے اعمال کون سے ہیں جنت والوں کے فیما ابد النا نہ الفاظ کہ صرف لوگوں کی نظر میں اس کا معنی ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے حقیقت کچھ اور تھی لوگوں کی نظر میں بڑا نیک ہے لیکن اندر کا معاملہ کچھ اور تھا ہاں اس لیے اللہ تعالی کے ساتھ معاملہ جو ہے نا وہ صرف اوپر سے نہیں ہے اللہ کے ساتھ چلنے کے لیے اللہ کی طرف چلنے کے لیے سب سے پہلے اندر کی اصلاح کی ضرورت ہے اس لیے جب اس کا عمل اللہ کے لیے خالص نہ تھا اگرچہ وہ ظاہرین عمل کر کر کے بڑی بڑی اس نے نیکی کر لی حتیٰ کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے جنت پہنچ گیا بس لیکن جب وہ اللہ کے لیے خالص نہ تھا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ مرنے سے پہلے کوئی ایسا برا عمل کرے گا ظاہرا بھی لوگوں کی نظر میں دیکھنے میں بھی کہ جس برے عمل کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا یعنی پہلے بھی اس کے اعمال جو تھے خالص نہ تھے لیکن مرتے ہو مرتے ہوئے مرنے سے پہلے اس نے کھل کر کوئی ایسا کفر کا کام کر دیا کہ جسے پتا چل گیا کہ واقعی ہی اس کا پہلے بھی معاملہ خراب تھا اس کے مد مقابل دوسرا شخص آپ میں کہ ظاہر دیکھنے میں جہنم والوں کے عمل کرتا ہے کہ واقعی کوئی یعنی کہ حرام کھانا کسی پر ظلم جاتی ہے کوئی شراب نوشی کوئی دوسرے اس طرح کے کام ہے بدکاری بے حج کے برے برے کام ہیں لیکن دل اس کا صاف ہے دل اس کا صاف ہے صاف ہونے کا معنی کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی محبت ہے اس لیے وہ صحابی کو لایا جاتا ہے نا آپ کے پاس شراب پی کیا آتا لایا جاتا آپ اس کی مار پٹائی کرتے لوگ تو جب کئی بار اس کو لایا گیا ایک دن کسی صحابی نے کہہ دیا کہ کیسا بدبخت ہے کہ اس کو شرم نہیں آتی کہ بار بار اس کو لایا جاتا ہے شراب کی تو اس صحابی نے تھوڑا سا اس کو, کو ملامت اس کی آپ میں کہیں ایسا نہیں کہو اس کو. نہ ہو اللہ رسولا کہ یہ جی شخص اگرچہ شراب پیتا ہے لیکن اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے سمجھے نا یہ حدیث ہم کو کیا بتاتی ہے کہ بعض اوقات انسان ظاہر اس کے عمل اچھے نہیں ہیں لیکن دل اس کا صاف ہے اس کے دل میں ٹیڑھاپن نہیں ہے شیطان بہکا دیتا ہے غلط کام کروا دیتا ہے ہو جاتا ہے وہ لیکن دل کے اندر اس کا ٹیڑھاپن نہیں ہے اس لیے اصل جو ہے اس لیے آپ نے دلوں کو اصلاح کرنے کا جو حکم دیا تو پہلے آدمی کا اوپر سے دیکھنے کو بڑے اچھے کام لیکن دل ٹیڑھا ہے اس لیے وہ ٹیڑھا دل جو ہے وہ صحیح نہ ہو سکا ان اچھے اعمال سے تو عین وہ یعنی کہ اس کے سارے ظاہر جو اچھے امال لگتے تھے وہ سارے کے سارے بےکار ہو گئے تو بات کر رہے تھے یہاں پر اللہ تعالیٰ کافمان فریق انہدا اللہ نے ایک گروہ کو یعنی کہ لوگوں کے ایک کو ہدایت کے رستے پر چلا دیا اور فریقنحق علیہ اور ایک دوسرا گرو جن پر گمراہی برحق ہوگی یعنی وہ گمراہ رہیں گے ان کو ہدایت نہیں ملے گی کس لیے یہ نہیں ملے گی اللہ نے اس کی آگے وجہ بیان کی انح متخین عوریہ دون اللہ وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے شیطانوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنے دوست بنا لیا اور دوست بنانے کا معنی کہ شیطان کے رسے پر چل پڑے شیطان کی پٹیاں پر پڑتے رہے اور اسی کے رستے پر چلتے رہے وَيَحْسَبُونَ انا محتدون ہاں چلتے ہیں شیطان کے رستوں پر بداط شرک طرح طرح کی اس طرح کے کام وہ صبونا کیا خیال کرتے ہیں انا محتون کے بڑے ہدایت یافتہ ہے ہاں یہ ہے شیطان کی اصل سازش کہ انسان کو اس انداز سے بہکانا کہ انسان سمجھے کہ میں بہت اچھا ہوں میں جو کر رہا ہوں نیکی کر رہا ہوں میں ہدایت پر ہوں اور اس کو اس کی گمراہی ظاہر نہ ہونے دے کہ وہ کتنا گمراہے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یعنی اور دور نہ جائیے آپ کے زمانے کے کافر مشرق ان کو اٹھا کر دیکھ رہی کہ کافر مشرق کیا تھے تین سو ساٹھ بوتلوں نے بیت اللہ کے آس پاس رکھے ہیں دن رات ان کی غیر اللہ کی پوجا چل ہی ہے اور اس طرح انداز سے ان کا شیر کو کفر چل رہا ہے بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں لوگوں پر دل و ستم ڈھا رہے ہیں لوٹ مار ان کا کام ہے لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اعتراضات پر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس نے آ کے ہمارے خاندانوں کو بخیر دیا اس نے ہمارے آ اندر آ کے فتنے فتنے کھڑے کر دیے سمجھے نا اپنی تاریخ ان کو اپنی ساری سیرت ساری اپنی وہ بدماشی کو نظر آتی تو سارا کچھ کس کی، کی، کے اوپر آفلسم کے اوپر کہ اس نے آ کر جو ہے ہمارے اچھے خاصے ہم رہ رہے تھے کوئی مشکل نہیں تھی اس نے آ کے ہمارے خاندانوں کو بخیر دیا ہے اس نے آ کے فتنے کھڑے کر دیے اور اس سے پہلے بھی پیچھے جائیے ذرا فرون بدماش پرلے درجے کا بیمان ظالم تو موسیٰ علیہ اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے جادوگروں کو کہتا ہے ایناف ایلا دین حکم کہ مجھے خطرہ ہے کہ موسا تمہارا دین کو کہیں بدل نہ دے اور دوسری آدمی کیا کہا سر توح میں کیا کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے مثالی آئیڈیل دین کو کہیں خراب نہ کر دے فرآون کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ مجھے خطرہ ہے کہ موسا تمہارے آئیڈیلس مثالی بڑے اچھے دین کو کہیں خراب نہ کر دیں بھائی تمہارا اچھا دین کیا ہے یہ بدماشی تو کہنے کا مقصد یہ ہے شیطان کی سازش کہ لوگوں سے بدماشیاں کرواتا ہے بدکاریاں کرواتا ہے بے حجائیاں کرواتا ہے اور بڑے سے بڑے سے بڑے جرم کرواتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کریں اور آج بھی دیکھیے آج بھی یعنی کہ ریفرشن, ریفرشن کے نام سے یہ فلمیں یہ ڈیو, گانے یہ ساری چیزیں یہ بدکاری بے حیائی کے پروگرام آپ ان سے کبھی بات کر کے دیکھیے اور بات کرتے بھی ہیں صرف آپ کی بات کی ضرورت نہیں وہ کرتے بھی ہیں آتے ہیں ٹی وی چینلوں پر ان کے انٹرویو ہوتے ہیں کہ آپ کے یہ ساری پر, یعنی پروگرام جو آپ کر رہے ہو اس کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے انسانیت کی فلاح ہے انسانیت کو جو ہے اس کو خوشی مہیا کرنا ہے یہ کرنا وہ کرنا سب ان کی باتیں کبھی سن کر دیکھیے تو کہنے کا مقصد یہ ہے شیطان کی سازش کہ بڑے بڑے بدکاروں کو بھی بڑے بڑے بےمانوں کو بھی ظالموں کو فاجروں کو بھی اس انداز سے چلا رکھا ہوتا ہے کہ ہم ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے. تو یہاں پر لگاتار اسی کے بیان کرتا ہے کہ انہوں تخد اولیاء من دون اللہ کے یہ بےمان شیطانوں کو اپنے دوست بناتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر تو یہ صبون الحتدون اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بڑے ہدیات یافتہ ہے